بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين صدق الله العظيم ار محترم بيكم كل بنينا كل مجاهد كل مربي وكل استاذ كل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اجا چودہ سو انتالیس ہجری عید الاضحر دن قربان الدین اللہ تعالیٰ آر رنر بکن ر خوش رکھوک اجا یقیناً ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اللہ رستم مزے ندر قول اور قربانی پیش گریبو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قربانی رقب الغرک حجم مزے لاكو مسلمانو كولي أجا الله تعالى حضور لباك اللهم لباك خيري نزوري نزور جانو مالو ري الله تعالى خدمة ماذا پیش گوري الله تعالى ترابي كلونر قرباني ري ترابي كلونر حاج و عمراري قبول گرو هار محترم باية كل منين كل استاذ كل زي جانورة كلر قربانيو اي جانورة زندگی رنوری آرا سائلے آرا تو یعنی معلوم بو یان اور اندازہ ہوئی بو کہ اللہ تعالی اطرار بطر بشی برکت دیے دنیا مزے ہر بسر کروڑ اور حسابے دمبا سول اونٹ اور دوسرا حلال جانور جن اور, اور قربانی جائز اچھے ان اور قربانی مسلمان کلر گرے یار علاوہ شادیوں کو خوشیر وقت اکلم مازے مسلمان کو لے ہزاروں اعتبار اعتبارے اعتبار جانورین پورا بسر ذبح کرے لیکن برقتر حالت ان دے کہ پورا دنیا اماز ہونے ہن دن یا نو فنیں کہ دمبا اونٹ گورو یا سولم مازے ہونو ہومی لیکن دوسرا طرف انارا سو مثال طور پر بلائیا سے کنورہ سے دنیا سے ان اور ہنکہ قربان نہ کرے لیکن ان اور تعداد ہن دین حلال جانور اور تعداد اور برابر پھونسی نہ پھاڑو کیونکہ ان اللہ تعالی برکت دیئے کیونکہ جانور ان اور قربانی کو رضا اور قربان انتی ان جما سے برکت ہو نوتلے دمبا سول گورو اونٹ وغیرہ پورا بسرما بشی تو بشی سو دے بوسورما تو مت اور سو دے دے یار یا تارے بشی اتکا لے اور جانور انہیں نو بشی سو دے اور جن ڈور جانور آسے گورو آسے اونٹ آ سے ان پورا بسر صرف ایک مت سو دے اکثر اکا سو دے, دے ار کتا یہ بلے بسورما دومتا سو دے ہاتھ ہاتو سو دے لیکن ہونا برکت نہیں لیکن سولتا اللہ تعالی بجے کہ قربانی گوری لے برکتا. اللہ رستم سے قربانی دلے اور حلال مزے برکتو برکت میں اجا امریکہ دو ہزار ایک اماز یار بعد دو ہزار تین اما سے افغانستان سے عراق اماز حملہ گزے الحمد للہ مجاہدوں کو لے مسلمان امت مسلمان امت اور بھائیوں کو لے بنے کو لے باپ کو لے ما دوت سڑو شوڑو, شوڑو ددی فوائد اللہ رستا مزہ قربانی دیے دو حد جا زیولا فوری ذیول بے گناہ فوری کے لیکن مسلمان امتماز ہونا کمی نوئی الحمد للہ مسلمان امت اور جہاد الحمد الحمدللہ روز بروز اضافہ اور روز بروز برکت اور تمام دنیا کافر کلے منافق کلے مرتد کلے مسلمان اور خلاف امت خلاف, خلاف اسلام اور خلاف ہر قسم اور ہم گوری سر ٹینک لیکن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکل برمام مزے سخت لیکن غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسم قربانی پیش کرا تو اللہ رسم جان اور قربان کربانی تنسا دمبر جان جانور قربانی دیا جا ار ہزارو لاکھو کروڑو دمبا کل فرا بسر پیدا ہوا تھا کہ اللہ این برکت دے ان سولی و اللہ باقاعدہ مانسک کل اللہ تعالی تیار جی. کت قربانی نہ دے کتر سو کل تبا برباد اور کتر سو کل سولی بللا اللہ تعالی مسلمان الحمد للہ تیار نہ کرے بائیل بنینار مظلوم بائیو کل اے برمار مظلوم کل اے برمار اللہ رسم مسجد قربانی دی بوللا نذر جان اور اور ہر قسم مر قربانی دی بوللا نذر تیار گرو انشاءاللہ اللہ تعالی یعار جانم مسجد مالم مسجد برکت دیو ائ افغانستان اور سرزمینم مسجد بوئے رہے ہجرت سرزمینم مسجد بوئے رہے قربانی سرزمینم مسجد بوئے رہے فتہ دین تقریبا اڑے ڈرون حملہ ا دے جیٹ تیار کولے بمبر کرے دے ارانی جو سکے دیکھیر لیکن افغان امت افغان قوم ختم ہوئی نوزا گوئی بلکہ مسلسل اللہ تعالی اے افغان قومور عزت دیر برکت دیر اور فورا دنیا مزے عثمانی بعد زبا اسلامی حکومت قائم ہوئی اللہ تعالی افغان قوم اور آتا گجرے افغان قومور دیئے کیا یہ افغان قوم اللہ رسم مزے قربانی پیش گجے انگریز کول اچے۔ افغان قومے نے لیئر جہاد گجے روس اچھے افغان قوم نے اللہ رستم مزے جہاد گجے امریکہ اچھے اللہ رستم افغان قوم نے لیئر جہاد گجے اللہ تعالیٰ افغان قومر ختم نہ کرے بلکہ افغان قومر اللہ تعالیٰ عزتوں دیئے برکتوں دیے اجا دنیا دنیا اے افغان قوم رات مزے امارت اسلامی افغانستان راتم مادے فورا دنیا رزین حق پرس مجاہد اکل سے، ان بکلون افغان قومر افغان مجاہد قومر اطاعت گرے عزت گرے اطرح احترام گرے اے آر برمر مظلوم مسلمان اکل اے مربی اکل اے علماء اے اساتذاء نیزر قومر جاد اللہ تیار گری نیزر قومر قربانی اللہ تیار گرو آرازو دی اللہ رستا مادے قربانی دی دولے اللہ تعالی آرر قوم ماد আর القমরি আল্লাহ তাআলাই इज্জত দিব আর القমরি আল্লাহ তাআলাই ترقى দিব আর হনদিন জিহাদ সারা ترقی গরি না পারিম মা তারক কওম আল জিহাদ ইল্লা যল জিকুম জিহাদ শুরি দিফালা ইব আল্লাহ তাআলাই তারারে ذليل وخارগিবু ایت আল্লাহ এ اجا آرا जितत्तजे दूर वसाता से जितत्तजे दूर توفیقا से अल्लाह रستم مازی نذر جانور کلرے قربان گریم اے حالت مازی آرتو اللہ تعالی لیرے عہد گرنسا وعدہ گرنسا اے اللہ ائی نذر ٹیاں پھوشا لیرے کنییرے جانورین ر قربان گرے اے اللہ توارے زے جان نندیوس زے فران نندیوس اے اللہ زے فائنن تو یارے دیوس آحت گراؤنس پورا دنیا مزے مزے مزے سمرقند و بخارا مشرقی ترکستان مغربی ترکستان افریقہ و امریکہ مزے جڑیوں آرار مسلمان بھائیوں کل آرار بنین کل آر شنو شنو سڑوں کل نکل داد فائیں کل مزا سے بے گنا قیدم مزا سے اے اللہ ان ربی کنر آزادی گور اے اللہ انہی دے اے اللہ آرے ار نظر مسلمان بائیقل نظر مسلمان بنے نظر مسلمان مجاہد بھائی محبت غریبر توفیق دے اے اللہ آر ار نظر دین اللہ نظر ایمان اللہ نظر ایمان اور حفاظت اللہ نظر محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت اور حفاظت اللہ نظر محبوب کتاب قرآن کریم اور حفاظت اللہ اے اللہ جہد گری برتوفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وصلا اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ